الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق ثقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب رحلي صدري ويسر لي أمري وکلسم السانی پہو کولی قسم <تصفح> کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے اور درود و سلام ہو کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ابرقہ تیئیس رجب پندرہ اٹھائیس ہجری مطابق چھ اگست دو ہزار سات روز پیر جدہ دعوی سینٹر حیثیت سلامت میں آپ کا آپ سب کا خیر مقدم ہے جیسے آپ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ گزشتہ کئی ماہ سے مسلسل استاد محترم فضیلۃ الشیخ ابو سعید انات الرحمن عثمان کے بخاری کے دروس چلتے آ رہے ہیں کہ معزز مہمان ہمارے درمیان موجود ہیں انڈیا سے آپ آئے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے بخاری کے دروس کو اگلے چار ہفتوں تک کینسل کر کے آپ کے دروس رکھے گئے ہیں اس سے پہلے کہ ان دروس کے تعلق سے تمام باتیں آپ کے سامنے آئیں سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں شیخ کا تعارف کرانا چاہوں گا اس کا نام فضیلت الشیخ جلال الدین قاطمی ہے ہندوستان کے صبح اتر پردیش ضلع بستی سے آپ کا تعلق ہے اور حالین مہاراشٹرا کے ایک قصبے یا ایک گاؤں مالیگاؤں جس کا نام ہے وہاں پر آپ دائانہ حیثیت سے خدمات انجام دے رہے ہیں آپ کی تعلیم دارالعلوم دیوبند سے بھی ہے یعنی آپ عالمیت کی تعلیم دارالعلوم دیوبند سے حاصل کیے ہیں اسی لیے آپ قاسمی ہیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میسور اوپن یونیورسٹی سے آپ نے انگریزی میں یم اے کیا ہے اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی اچھی صلاحیت دی ہے حافظہ آپ کا بڑا اچھا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی صلاحیت ہے کہ آپ نے چھ ماہ میں قرآن کریم کو فکر کیا ہے صرف <سلم> چھ ماہ میں اللہ تعالیٰ کے توفی سے آپ نے قرآن کریم کو حضر کیا ہے اور آپ کو یہ جان کر بھی بڑی خوشی ہوگی کہ آپ سترہ کتابوں کے مصنف ہیں سترہ کتابیں الحمدللہ للہ آپ نے لکھی ہیں ان میں سے جو منظر عام پہ آئی گی کتابیں ہیں ایک کتاب ہے جس کا نام ہے احسن الجدال بجواب اراہ اعتدال ایک حنفی عالم نے کتاب لکھی تھی راہ اتدال اس کا آپ نے جواب دیا ہے جس کا نام ہے اقسم الجال دوسری کتاب آپ نے لکھی ہے ایک شخص نے کتاب لکھی جس, میں جس کا نام تھا بارہ مسائل بیس لاکھ کا انعام اس کے جواب میں آپ نے کتاب لکھی رفع الشکوک والاوہام الحمدللہ یہ کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں ایک کتاب ہے لطاء قرآن سے شیخی فرما رہے تھے کہ کے پرانیاں ایک ایسی نایاب کتاب ہے کہ جس میں جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں یا دنیا میں عالمی طور پر جو ہے رمضان کے ماہ میں قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے یہ ایک ایک جو ہے پارا پڑا جاتا ہے تو ایک ایک پارے کی مختصر انداز سے جو ہے آپ نے تشریح کی ہے تسکیر کی ہے اور بڑے پیارے انداز سے آپ نے اس کو بیان کیا ہے حالانکہ یہ غیر مطبوع ہے بلکہ مثبتہ تیار ہے انشاءاللہ ان تعالیٰ دعا کریں اس کتاب کے پرنٹنگ میں یا چھپنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے پیدا فرمائے اس کے علاوہ بھی بہت ساری کتابیں آپ کی ہیں جیسے آت القرسی پر آپ نے کتاب لکھی ہے سورہ اصلاح پر آپ نے جو ہے کتاب لکھی ہے بے شمار جو ہے تقریباً سترہ کتابیں آپ کی جو ہے الحمدللہ للہ آپ نے لکھی ہیں اور اس کے علاوہ بھی جو ہے آپ داریانہ حیثیت سے مالیگاؤں میں کام کر رہے ہیں اور الحمدللہ للہ جدہ دعویٰ سینٹر کی دعوت پر آپ لبے کہتے ہوئے یہاں سعودی عرب آئے ہوئے ہیں الحمد یہ آپ کا پہلا اتفاق ہے کہ آپ عمرے پر آئے اور ہماری دعوت پر جندہ دعوت سینٹر کی دعوت پر آپ نے لمبائی کہا اور اسی لیے اور انشاءاللہ شاء اللہ کے ختم ہونے کے بعد پورے اعلانات آپ کے سامنے آئیں گے کہ کہاں کہاں یعنی مکمل ایک ماہ اگست کا پورا ماہ آپ کے جو ہے چلتے رہیں گے تو اس لحاظ سے جو ہے حضرات سے گزارش ہے کہ ان دروس کے تعلق سے خود بھی جو شریک ہونے کی کوشش کریں اب رہا یہ مسئلہ کہ جو بیانات ہوں گے وہ انشاءاللہ شاء علمی بیانات ہوں گے دعوتی بیانات ہوں گے تربیتی بیانات ہوں گے اور ایسے بیانات ہوں گے کہ میں زیادہ نہیں کہوں گا بلکہ آپ شیخ صاحب کی تقریر ہی سے اندازہ لگا لیں گے کہ شیخ صاحب کی جو ہے کیا صلاحیت ہے اللہ تعالی جو ہم تمام کو اس کی توفیق دے کہ ہم بڑھ چڑھ کر جو ہے اس میں حصہ لیں اور اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ شیخ کے بیانات سے مستفید ہو سکیں تو بلا کسی جو اور زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ ان دروس کی تاریخوں کا باقاعدہ خیال رکھیں اور پھر اس کے بعد اپنے دوست حباب کو بھی ان دروس میں لانے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام کو دینی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے اب میں مائک فضیرت الشیخ جلال الدین قاسمی صاحب کے حوالے کرتا ہوں اللہ تعالی ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین والسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده ولقم منها ازواجا وجعل من ازواجهن من الذكور والعنسا واتقوا الله الذي تساءلون به والارхам الله كان عليكم رقيب يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم اللهم يا الله ورسوله فقد فاض صوتا عظيما بالله من الشيطان الرجيم ولذلك فضع واستقم كما امرت ولا تتبع اهواء زرعت لما يكرم ما يكرم بذره جران حاليه فبعد المسنونة بعد ما शूआ की एक लंबी आयत तीन टुकड़े खिलावट किए इनका तर्जमा पहले ग्रहण नशीन करें पहली वैरिको कर है मेरे नदी आप सिर्फ इसी की तरफ یعنی دین توحید کی طرف دین اسلام کی طرف دعوت دیجیے وسطیم اور استقامت اختیار فرمائیے یہ دونوں ٹکڑے بتا رہے ہیں کہ دعوت کا اور استقامت کا چولی دامن کا ساتھ ہے دعوت کی راہ میں دین توحید ہی کی دعوت دیجیے اور استقامت اختیار فرمائیے یہاں دعوت اور استقامت دونوں کو ایک ساتھ ذکر فرمایا گیا ہے پتا چلتا ہے کہ دعوت کی راہ میں بڑی مشکل ہے پھولوں کی سیج نہیں ہے بڑا پورخار راستہ ہے بڑے عزم والا بڑے حوصلے والا اس راستے پر چل سکتا ہے اور یہ بات نہیں نہیں کہہ رہا تو قرآن نے کہا ہے ان غیر عظمل امور یہ بڑے دن گردے اور بڑے حوصلے کا کام ہے موضوع کے کئی پہلو ہیں چیز تو یہ ہے کہ دعوت جن کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں وہ کتنے قسم کے ہوتے ہیں جہاں تک غور کیا ہے اسٹائی کے لوگ ہوتے ہیں لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آبائی عقائد کے اوپر جمے رہتے ہیں باپ دادا قبروں پر چادر چڑھاتے آئے ہیں تو ہم نے چادر چڑھانا ہی ہے اپ دادا مردوں کا تیجا کرتے آئے ہیں ہمیں تیجا کرنا ہے باپ دادا دسواں کرتے آئے ہیں بیسواں کرتے آئے ہیں چالیسواں کرتے آئے ہیں ہمیں کرنا ہے ان کے سامنے دلائل پیش کیے جاتے ہیں کسی دلیل کی طرف بیان نہیں دیتے کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آبائی عقائد کے اوپر جمے رہتے ہیں آبائی عقائد کے اوپر جمنا یہ قبول حق کی راہ میں ایک روڑا ہے حق قبول کرنے نہیں دیتا دوسرے ٹائپ کے لوگ معاشرے میں ان کا ایک مقام ہوتا ہے اثر ہوتا ہے صاحب اقتدار ہوتے ہیں حکمران ہوتے ہیں ان کی عظمت ان کا اثر و اقتدار اڑے آ جاتا ہے قبول حق کی راہ میں اگر ہم حق کو قبول کر لیں تو یہ اثر و رسوخ ختم ہو جائے گا اقتدار ختم ہو جائے گا حکمرانی ہاتھ سے جاتی رہے گی عظمت اور اثر و اقتدار اور حکمرانی کے خاتمے کے ڈر سے لوگوں کا یہ طبقہ حق کو قبول نہیں کرتا ایک تیسرا گروہ ہے اسے اپنے نفر کے اوپر بڑا غرور ہوتا ہے ہم سید خاندان کے ہیں اولیاء کے خاندان کے ہیں یہی غرور نصب آڑے آ یہودیوں کے حق کی قبولیت کی راہ میں نخل و اپنا اردو احباؤ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے چہتے ہیں ہم کو تو جنت ویسے ہی مل جائے گی تم ہمیں کیا تین سکھا رہے ہو تو قبول حق کی راہ میں ایک روڑا ہے غرور نصب یہ نصب غرور ضرور آڑے آ جاتا ہے آدمی کے اور किस وجہ سے وہ ہفتوں کو قبول نہیں کرتا یہ چوتھا گروہ ہے یہ چوتھا گروہ ارباب اقتدار اور ارباب جاہ کا ہے حکمرانوں کا ہے بڑے بڑے اہل مناسب کا ہے بڑے بڑے عہدوں والوں کا ہے یہ ارباد اقتدار اور ارباد جاہ مختلف اعمال شنیا میں گرفتار رہتے پیسہ آتا ہے تو برے کاموں میں مجبور ہو جاتے ہیں اب اگر ان کے سامنے دعوتِ توحید یا دعوتِ دین پیش کی جائے تو یہ ہچکچاتے ہیں ہب کو قبول نہیں کرتے اس لیے کہ اگر حق کو قبول کرنے تو رہیا کے مزے تاریخ اٹھا کر دیکھیے ابو لہب بہت بڑا دشمن ہے آپ کا چور تھا چور کعبے کا جزالیہ جرری چرائیے سونے کا ہیرن جو کعبے کے نظر و نیاز کے راستے سے آیا ہوا تھا اس میں چرائیے چور تھا ہی. ایک اور صاحب ہیں اخمسب میں شورت بڑا اسلام کا دشمن تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شان نزول میں اسی کا نام لیا جاتا ہے جانب و نبی سلمیات کہتے اخر سب شورت کے بارے میں نازل ہوئی ہے. بہت بڑا نمام تھا, خور تھا لگائی مجھے بہت بود کرتا تیسرے صاحب ہیں نظر نہارث ذرا بہت بڑے قصداب تھے جھوٹے تھے بہت جھوٹ بولنا اور پروپیگنڈا کرنا تو ان کی فطرتیں سانی تھی اور ولید ابن مغیرہ جس کا حوالہ قرآن حکیم نے دیا ہے جال تہو مالم ممدودہ وہ بنی رشو دا اسے اپنے مال کے اوپر اپنے بیٹوں کے اوپر بڑا غرور تھا یہ طرح طرح کے امراض میں مبتلا تھے اخلاقی امراض میں مبتلف اگر یہ دین اسلام کو قبول کر لیتے تو پھر ان کو یہ تمام چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں اور یہ تمام چیزیں چھوڑنا ان کے لیے بہت مشکل تھی. اور ایک گروہ ہوتا ہے وہ جن میں خاندانی رکابتیں ہوتی ہیں ارے یہ نبی تو بنو ہاشم کا ہے ہم بنو مہیا کے ہیں ہم کیوں بنو ہاشن کے ایک فرد کی بات مانو تو خاندانی رکاوٹیں بھی قبول حق کی راہ میں روڑا بن جاتی ہیں تو یہ پانچ قسم کے روڑے ہوتے ہیں جو قبول حق کی راہ میں آتے ہیں اور آدمی ان وجوہات کی بنا پر حق کو قبول کرنے سے گریز کرتا ہے تو کے اعتبار سے یہ پانچ قسم ہیں اچھا جب ایک دائی دعوت کا مشن لے کر کے دعوت کی تحریک لے کر کے اٹھتا ہے سامنے والوں کی طرف سے جو ریشنس ہوتے ہیں اس دعوت کو روکنے کے لیے جو وسائل اختیار کرتے ہیں میں نے جہاں تک اندازہ لگایا ہے وہ دس قسم کے وسائل ہوتے ہیں مدورین کی پانچ قسمیں اور جو دعوتیں دین کی راہ میں روڑے اٹکانے والے ہوتے ہیں مشن آگے نہ بڑھے اس کے لیے جو وسائل اختیار کرتے ہیں وہ دس طریقے کے ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ دیکھیں سب پہلی کوشش تو یہ کی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور آپ کے چچا ابو طالب کے درمیان جو محبت اور شفقت کی فضا کی مقدر کر دی جائے خراب کر دی جائے چچافتیجے سے دور ہو جائے اس کے لیے مشرقین نے تین مسائل اختیار کیے دس آدمیوں کا ایک وقت آتا ہے بڑے بڑے لوگ ہیں ابو جہل ہیں ابو ابوال بختریف شام حمد ابن عبد المختلف ہے کتبہ ابن ربیع ہے شہدہ ابن ربیع ہے نبی ابن حجاج ہے منبع ابن حجاج ہے آدمیوں پر مشتمل ایک وقت ابو طالب کے پاس آتا ہے کہتا ہے کہ یہ تمہارا بھتیجا آبا آب وا آب جات کو گمراہ ہوتا ہے ہمیں بے وقوف سمجھتا ہے ہمارے دین و دارش کے اوپر انگوشنمائی کرتا ہے اپنے بھتیجوں پہ روکیے ورنہ آپ درمیان سے جائیے سمجھا بجھا کر کے ابو طالب نے ان کو بھیج دیا معاملہ رفا ڈفا ہو گیا لیکن آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ نہیں کہا دوسرا طریقہ پھر یہ تس ہاتھ میں آتے ہیں کہتے ہیں کہ لگتا ہے آپ نے ہماری پہلی وارننگ کے اوپر دھیان نہیں دیا دھمکی آمیز انداز میں بولتے ہیں کہ یا تو اپنے بھتیجے کو سختی سے روکیے ورنہ مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں گے غالب نے دیکھا کہ معاملہ بڑا سنگین ہو گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا تاکہ میرے بچے میں بہت کمزور ہو گیا ہوں میں اکیلا ان تمام لوگوں سے نہیں لڑ سکتا تو میرے بچے تم مشن لے کر کے اٹھا ہے بند کر رہی ہے فری روک دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک جو دنیاوی سہارا ہے سست پڑ رہا ہے لیکن آپ نے اس وقت جس عزم و حوصلے کا اظہار فرمایا ہے تاریخ کا ایک انتہائی خوبصورت باب ہے جسے سونے کے قلم سے لکھا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چچا او لذی و پی میں آپ سن لیجیے کہ اگر یہ لوگ میرے دائنے ہاتھ میں سورج رکھ دیں ومر افی اساری اور چاک کو میرے بائیں ہاتھ میں رکھ دیں اور کہیں کہ میں جس مشن کو لے کر کے چل رہا ہوں کو چھوڑ دوں میں چھوڑنے والا نہیں یا تو اللہ اس مشن کو غالب کرے گا یا میں اس کے راستے میں ہلاک ہو جاؤں گا مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں اللہ یہ ہے دعوت کی راہ میں عزم اور حوصلہ موت کی پرواہ نہیں ہے سہارے کی پرواہ نہیں ہے چچا نے دیکھا سنجیدہ ہو گئے آپ نے اسی دن اپنے خاندان کے تمام لوگوں کو بلایا اور کہا کہ میرے اس بچے کی حفاظت کرنی ہے ابو لہب کے علاوہ تمام لوگوں نے حمایت کا اعلان کر دیا جو ہوگا دیکھنے میں یہ تو دوسرا طریقہ تھا کہ ابو طالب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان محبت اور شبکت کی جو فضا ہے ان کو خراب کر دیا ہے دیکھا کہ معاملہ اس سے بھی نہیں بنا تو اب آئے ایک خوبصورت نوجوان کو لے کر کے عمارا ابن ولید یہ مکہ کا مشہور ذہین ہوش اور خوبصورت نوجوان تھا ان لوگوں نے کہا کہ اس بچے کو آپ اپنا بچہ بنا لیں اور محمد تمہارے حوالے کر دو صلی اللہ آپ نے صاف انکار کر دیا ابو طارف نے صاف انکار کر دیا کہا ایسا کہ جو سکتا میں اپنے بچے کو قتل کے لیے تمہارے حوالے کر دوں اور دوسرے کے بچے کو پالوں یہ تین طریقے اختیار کیے گئے دوسرا وسیلہ کیا اختیار کیا گیا جب یہ دیکھا گیا کہ یہ آدمی اپنا مشن نہیں چھوڑ رہا ہے تو اب جن لوگوں نے مشن کو قبول کیا تھا مشن کا سات دے رہے تھے ان کی توجہ ان کے اوپر پلٹ گئی مسلمانوں کا جسمانی تصفیہ یہ دوسرا وسیلہ دوسرا وسیلہ مسلمانوں کا جسمانی تصفیہ اور اس وسیلے کے دور میں ظلم و جور کی وہ گرم بازاری مچی ہے مکہ سائبیریا کا میدان یا ابو زاول کا قید خانہ بن گیا تھا جہاں مظلوموں کی چیخوں پکار اور عورتوں کی آہو بکا اور کوڑوں کی پھٹکار اس بار کوئی چیز سنائی نہیں دیتی تھی دی. کہیں گلے نے رسیاں بات کر کے بلا حبشی کو ریگستانی مکہ میں دھتیڑا جا رہا ہے تو کئی حضرت خباب ابن عورت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھٹی پر آپ کے جو شولہ ہیں ان کے اوپر انہیں لٹا دیا جاتا پیٹ کے بل یہاں تک کے شولہ ان کی پگھلتی ہوئی چربی کے ذریعے گز جاتے تھے حضرت سمیا کی شرمگار نے نیزا بار کر کے ہلاک کر دیا گیا حضرت زمین رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں توڑ دی گئی حضرت عمارت نے یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی کے ہوز میں اتنی دیر تک رکھا جاتا آپ کے سر کو کیسا لگتا تھا جیسے ساتھ پھول کر کے دم بڑی بڑی ازیتیں دی گئی اکرام رضوان اللہ تعالیٰ نے بڑی قربانیاں دی یہ اسلام جو اب تک پہنچا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو باقاعدہ تیار کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد رہنے کے لیے کہ یہ اسلام کا عالم لے کر کے اٹھائے اور دنیا کا پہنچائے یہ ایک رینڈم جمع نہیں ہوتے اللہ سبارک و تعالیٰ نے ان کو جمع کیا تھا صحیب رومی آ رہے ہیں بکتے بکاتے آزاد آدمی غلام بن جا رہا غلامی اختیار کر لے رہا کہ مجھے دن حق مل جائے سب بڑا دل پورتا ہے غلام بن جانا ہے। حضرت سلمان پارسی کسی دوشیزہ لڑکی کی طرح ان کے گھر میں ان کو رکھا جاتا تھا بھاگ نکلے صحیح دن کی تلاش میں ایران چھوڑ کر کے بھارت چھوڑ کر کے بکتے بکاتے مدینہ پہنچ گئے اور ندی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطے حاضر ہو گئے بلال ہبچ کے ہیں کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں انہوں نے وہ بھی ندی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مشرف اسلام دوسرا وسیلہ یہ اختیار کیا گیا کہ مسلمانوں کو جتنی زیادہ اذیتیں پہنچاؤ پہنچا سکتے ہو تیسرا وسیلا نفسیاتی جنگ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر عید ابھی کرنے کی کوششیں کی جانے لگی یہ صاحب ہے یہ مجنو ہے پاگل ہے یہ شخص ایسی باتیں کرتا ہے کہ اس سے بہن اور بھائی کے درمیان تفریح ہو جاتی ہے ماں بیٹے کے درمیان تفریح ہو جاتی ہے چچا بھتیجے کے درمیان تفریح ہو جاتی ہے باپ بیٹے کے درمیان تفریح ہو جاتی ہے دوست دوست کے درمیان دشمنی ہو جاتی ہے یہ کیسی سے ریک لے کر کے چل رہا ہے اس کا دماغ خراب ہو گیا مجنو ہے یہ پاگل ہے یہ اس کا دماغ خراب ہو گیا آپ اور آزاد کے دن کو پورا بنا کے ہے یہ تیسرا نفسیاتی ہر بڑا جو استعمال کیا گیا ہے اس استاوت کے خلاف ساگر کہا گیا کازب کہا گیا مجنو کہا گیا دیوانہ کہا گیا پوتیلا بدسلوکی اور بدزوانی اوباش لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا جاتا وہ آپ کے اوپر فکرے چست کرتے آپ کا مذاق اڑاتے اور موقع ملتا تو سجدے میں اونٹ کے اوجڑیا لا کر ڈال دیتے آپ کو ستانے کا کوئی دقی کا گزاش نہ کرتے تھے ایک دفعہ تو تنگ آ کر کے آپ نے فرمایا اسمعون یا اما دید آپ اندازہ لگا کر کے جملے بتا رہے ہیں کہ آپ کس قدر تنگ آ گئے تھے اور اوباش لوگوں نے آپ کس قدر پریشان کر رکھا تھا آپ نے ہو کر کے تن آ کر کے فرمایا اے قریش کی جماعت سن رہے ہو ہوئے قریش سن رہے ہو ہوزی نفسی بھی ادبی اس جات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے لقد جی تو تم کس بڑا ہے تمہارے لیے جگہ لے کر کے آیا ہوں سے بولنے کا جملہ بتا رہا ہے کہ آپ کو پریشان کرنے کی انتہا کر دیجیے کہ یہاں تک کہ قریش کے بڑے بڑے جملہ سن کر کے مضبوط ہو گئے ایک نے تو آگے بڑھ کر کہا ان شریف یاد القاسم تو ما خن کا ابو القاسم جاؤ جاؤ جاؤ آپ جاہل نہیں ہے اس کا مطلب یہ, جاہل یہ سب جاہل ہے یہ سب جاہل ہیں ان شریف یاد القاسم تو اللہ خن کا ابو القاسم آپ آب جائیے آپ جاہل نہیں رہلا تھا تھا بدسلو کی اور بد زبانی کا رہلا لالچ کا تو آتا ہے کہتا ہے کہ آپ اس مشن کو روک دیجئے اس تحریک کو روک دیجئے آپ جتنی دولت چاہتے ہیں نہ دینے کے لیے تیار آپ اگر ہمارے ہاشم بننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو ہاشم بنانے کے لیے تیار ہیں جتنی دولت آپ چاہتے ہیں ہم آپ کو اتنی دولت دینے کے لیے تیار ہیں سرداری چاہیے تو سردار بنا لیتے ہیں دولت چاہیے تو جتنی دولت بولیے ہم دینے کے لیے تیار ہیں ارے سب سے خوبصورت بلکی سے آپ شادی کرا دیتے ہیں یہ مشن چھوڑ دیجیے آپ آپ نے کے پستہ پڑھنی شروع کی آدمی کیا کہہ رہا ہے آپ نے سورج پستیں پڑھ کر جب سنائی تو چپچاپ سنتا رہا اور اٹھ کر کے چلا گیا لوگوں سے یہی جا کر کے کہا اس کی راہ میں مت آؤ چھوڑ دو اس کی حالت اس کے بعد مادی چیلنج دیا گیا ہے تو مادی لالچ کی مادی چیلنج اگر تو رسول ہے تو اپنی رفا کے کس طرح ثابت کر آپ نے فرمایا کہتے کہا کہ اپنے اللہ کو دعا مار کہ پہاڑ ہٹ کر مکہ کی اسات میں اضافہ کر دے مکہ بڑا تنگ ہے دعا کر کہ پہاڑ پیچھے ہٹ جائے اور مکہ کی اوسط اضافہ ہو جائے یہ دعا کر کہ اللہ تجھے باغات دے دے محلات دے دے سونے کے زیورات تجھے دے دے, دے؟ یہ دعا کر اور مقت المکرمہ میں عراق اور شام جیسی نہریں جاری ہو جائے اپنے اس قسم کے کسی بھی سوال کو اللہ کے سامنے پیش کرنے سے انکار کر دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا میں ایسا نہیں کرتا اس کے بعد فکری چیلنج تاکہ اب اس کو علم کے راستے سے زج کرنے کی کوشش کرو اقوا اطن عوی اور نظر ابتحارف یہ دو آدمی مدینہ آئے اور یہودیوں سے ملے کہا کہ اس آدمی نے ہمیں پریشان کر رکھا ہے کچھ ایسے سوالات ہمیں بتاؤ وہ سوالات اس کے سامنے پیش کریں تو جواب نہ دے سکے اس کے بعد ہم لوگ اس کا مذاق اڑانے کے لیے ایک وجہ پالے ایک سبق پالے تاکہ تین سوال جا کر کے کرو چلے زمانے میں زمانے قدیم میں کچھ نوجوان اپنے گھروں سے بھاگ کر نکلے تھے ان کا کیا ہوا دوسرا سوال مشرق سے نگر تک جانے والے سیار کی کیا خبر ہے اور تیسرے روح کی حقیقت کیا ہے سوالات جب آپ کے سامنے پیش کیے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تینوں سوالات کے جواب دیے فلو قالب روح یا روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ جواب دیجیے روح, روح میرے وقت امرے میں تھے اور ماحول علم بہت تھوڑا دیا گیا ہے یہ روح کے سوال پر جواب اللہ تبارک تعالیٰ تم ان نوجوانوں کے بارے میں پوچھتے ہو جو اللہ کے لیے اپنے دیار کو اپنے گھروں کو چھوڑ کر نکل گئے تھے صرف اللہ کے لیے صرف توحید کو بچانے کے لیے سارے قید تھے نکالا جباب ہماری نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی سے وہ اللہ تبارک نے ان نوجوانوں کے بارے میں بھی جواب دیا اور پوری تفصیل کے ساتھ ان کا واقعہ رین فرمائے اور تیسرے مشرق سے مغرب تک جانے والے سیاح کی کیا خبر ہے ضلع نام ہے وہ ایک ارو نام ضلع کرنے تُسلوان لو یہ لوگ آپ کے کے بارے میں سوال کر رہے ہیں آپ کہہ دیجیے کہ ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں نا ہم نے اس کو بادشاہ ادا کی تھی زمین میں تمکین عطا کی تھی اور اسے ہر چیز سے ڈباتا تھا فکری چیلنج کے بعد میں بھی یہ وسیلہ اختیار کرنے کے بعد بھی نبی کو زچ نہیں کر سکے طریقہ اختیار کیا گیا کون سا طریقہ فکری انتشار اور پرو پیرنڈی کی مہم یہ ذمہ داری نظر ابن حایش جیسے شیطان نے سنبھالی یہ آدمی فارسی اور یونانی ادب سے آشنا تھا فارسی ادب جانتا تھا یونانی ادب جانتا تھا یمن کا دارو سلطنت یمن کی راجدھانی ایرا جا کر کے اس میں روستم اور استم دیا اس سے یاد کر رکھے تھے اور بہت سارے ایرانی بادشاہوں کے قصص و حکایات اس میں ازبر کر رکھے تھے ماتا پرستانہ تھی افسانوں سے واقف یہ شخص مکہ کا ماحول خراب کرنے مسلمانوں کو سیدھے راستے سے بھٹکانے اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ایک منظم روپ کرنے میں وہی رول ادا کر رہا تھا جو آج ہماری میڈیا کرتی ہے اس زمانے میں آج جو نشر و اعلان کے ذرائع کرتے ہیں وہی کام یہ شیطان کرتا تھا جس مجلس سے آپ دعوت توحید دے کر اٹھتے یہ دیکھتا رہتا تھا جیسے آپ گرتے ہوا پہنچ جاتا ہے کیا محمد کی باتیں سنتے ہو آؤ میں تمہیں رسپل اور اسپل بھی آئے کہ کس سے سناتا ہوں آؤ میں ایرانی بادشاہوں کے دلچسپ واقعات سناتا ہوں محمد کی باتوں میں تو خوشتی ہے آؤ میں تمہیں تر باتیں سکھاتا ہوں پر باتیں بتاتا ہوں اور جب یہ دیکھتا ہے کہ کچھ نوجوان اسلام کی طرف مائل ہو گئے ہیں دعوت دین سے متاثر ہو گئے تو اس نے کچھ لونڈیاں خرید کر رکھی ہوئی تھی جو گانا بہت اچھا گاتی تھی ڈانس بہت اچھا کرتی تھی تو ان نوجوانوں کو اپنی محفل میں دعوت دیتا اور ڈانس دکھاتا ان کے ہاتھوں شراب پلواتا اس طرح اس کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ اسلام کی طرف مائل ہونے والے دعوت توحید سے متاثر ہونے والے نوجوان کہیں مسلمان نہ ہو جائیں ان کو اس طرح روکا جائے نواں طریقہ اختیار کیا گیا مکاتا کا سوشل بائیکاٹ الاشم سے نہ تو لین دین کیا جائے نہ ان کے ہاں سے بیٹی لی جائے نہ ان کو بیٹی دی جائے ان سے کوئی رابطہ نہ رکھا جائے شہد ابھی طالب میں یہ پورا خاندان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس میں آپ کی بیوی بھی ہیں حضرت حدیظت ان کو بڑا محسور ہو گئے اور اتنی کرب اور اذیت کی زندگی گزاری ہے کہ یہ پورا کا پورا دور تاریخ اسلام کا ایک ازیت اور کردناک دام ہے جس پر انسانیت جتنا افسوس کرے کم ہو کم ہے کہ بچے کے بھوک سے دل گزارتے تو یہ لوگ ہنستے تھے چمڑے چوس چوس کر کے انہوں نے دن گزارے پتے کھا کھا کر کے دن گزارے یہ دور اتنا کرب اور اذیت والا تھا کہ مورخ جب یہ واقعات لکھتا ہے اور تفصیل کرتا ہے تو قلم خون ادلتا ہے علیق اسلام کا ایک ازیتناک اور کردناک باب ہے یہ نواں وسیلہ تھا اس پر بھی دعوت دین رکی نہیں مشن چلتا رہا آخر میں یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو مٹا دیا جائے قتل کر دیا جائے یہ دسواں طریقہ ہے نہ رہے باپ نہ بجے باسری قرآن حکیم نے ان کے اس پلاننگ کو واضح فرمایا وہیم کرو بھی کل ندی نہ کپڑوت کا جب تلو ریم کرو نہ خیر اللہ یہ لوگ ارادہ کر رہے ہیں کہ آپ کو یا تو کہیں بند کر دیں یا آپ کو قتل کر دیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تدبیریں دیکھ رہا ہے ان کے مکر دیکھ رہا ہے اور وہ بھی تدبیر کر رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے ظاہر ہے کہ اللہ کی تدبیر کے سامنے کس کی تصویر چلنے والی ہے اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ <سلام> نے اپنے نبی کو مکہ سے نکال کر کے مدینہ جانے کی اجازت دے دی اور یہیں سے ہجرت کی ابتدا ہوئی آپ نے دیکھا کہ قبول حق کی راہ میں روڑے کتنے ہیں اور ایک دائی جب دعوت دین پیش کرتا ہے تو مخالف کتنے طریقے اختیار کرتا ہے کہ تاکہ دعوت توحید آگے نہ بڑھے مشن آگے نہ بڑھے مشن کامیاب نہ ہو ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت کے ساتھ ساتھ جو استقامت لفظ استعمال فرمایا ہے یہ بہت موجزانہ بیان ہے فلیدہ اسی کی طرف دعوت دیتے رہیے اور یہ سمجھ لیجئے کہ دعوت کا راستہ بڑا پرخار راستہ ہے پھولوں کی سیب نہیں ہے آپ کو قدم قدم پر جان کی قربانی مال کی قربانی اور وقت کی قربانی ہر طریقے کی قربانیاں دینی ہوں گی آپ کو اور اس قربانی سے آپ قدم پیچھے مت ہٹائیے گا استقامت ہر محل میں استقامت ہر قدم پر استقامت ہر موقع پر،, پر استقامت ہر مقام کے اوپر آپ کے لیے لازمی ہے تب جا کر کے آپ کو منزل ملے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو منزل عطا فرمائی پہلی بات کیا معلوم ہوئی اب تک کے مضمون کو سمیٹتے ہیں پھر آگے بڑھائیں مدورین کتنے ہوتے ہیں پانچ قسم کے حفاظت دیگر قبول حق کی راہ میں روڑے پانچ ہوتے دعوت دین لے کر کے جب کوئی آگے بڑھے تو مخالفین دس طریقے اختیار کرتے ہیں دعوت دعوت دین کو روکنے کے لیے اس سلسلے میں ایک داری کو کیا کرنا ہے دعوت کے میدان میں دعوت کے ایام میں استقامت اختیار کرنا ہے جمے رہنا ہے جانی قربانی مالی قربانی وقت کی قربانی ہر طریقے کی قربانیاں دینا اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے ثابت یہ ہوا کہ دعوت اور استقامت کا دا چوری دامن کا ساتھ ہے جو استقامت نہیں برت سکتا وہ کبھی دعوت کے میدان میں کامیاب نہیں ہو سکتا پوری زندگی آگئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت صاحب اکرام کی زندگی آگئی گئی وہ وسائل سامنے آ گئے مدروئن کی قسمیں سامنے آ گئی کیا مرحلہ آب لے کر کے آپ اٹھے ہیں لوگوں کے سامنے آپ کیا چیز پیش کریں گے کیا چیز آپ کو پیش کرنا کس چیز کی دعوت ہے یہ کہہ سکتے ہیں محمد افسن کو آدمی کی بات سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے ٹھیک ہے آپ کو اللہ کی طرف بلانا ہے اللہ کی طرف بلانے کا کیا مطلب ہے ایکسپلین کرو اللہ کی طرف بلانے کا کیا مطلب ہے لوگوں کو کیسے بلائیں گے آپ بات واضح ہونی چاہیے کہ نہیں بات واضح اس طرح کر لو اللہ پر ماتے یا رسول اے رسول جو آپ کے اوپر نازل کیا گیا ہے آپ اس کی تبلیغ کیجئے گویا کہ دعوت دو چیزوں کی دینی ہے تبلیغ دو چیزوں کی کرنی ہے ایک اور کی دوسرے حدیث اس لیے کہ یہی دونوں چیزیں نازل ہوئی ہیں اور نازل ہوا وہی جئی حدیث نازل ہوئی وہی کبھی ما ان ضلع کی تبلیغ ہوگی جو اوپر سے نازل ہوئی ہے نیچے جو کچھ ہے اس کی تبلیغ نہیں ہوگی قرآن کی تبلیغ ہوگی حدیث کی تبلیغ ہوگی اوپر سے جو چیز آئی ہے پوری ہے جو چیز اور اللہ تمہارا کتارا نے صاف فرما دیا معلومی لائی لائی کم رب تیری طرف جو تیرے رب کی جانب سے اتری ہے اللہ کہا ہے آج پر مستوی ہے بعض لوگوں کے ہر جگہ ہے ہر جگہ اپنے علم کے اعتبار سے ہے اپنی قدرت کے اعتبار سے آج پر مستوی ہے اور یہ فطرت ہے یہ جواب کچھ مشکل نہیں ہے جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو یہ غیر مسلم بھی آسمان کی طرف اپنی اونگلی اٹھاتا ہے رحمان والا شہر اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے آرشتہ مستقبل ہے اس طرح کیسا ہے معلوم ہے سب تحفیف وغیرہ مجبور ہے تو اوپر سے جو چیز آئی ہے اب بتائیے اوپر سے کون سی چیز آئی ہے ایک تو قرآن ہے دوسرے حبیث آئی تو تبلیغ صرف قرآن کی ہوگی اور حدیث کی ہوگی اکابر کے باتوں کی تبلیغ نہیں ہوگی ممانت ہے کوئی خاص کتاب پڑھ کر کے نہیں سنائی جائے گی پڑھ کر سنائی جائے گی تو صرف اللہ کی کتاب یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکہ تیسری کوئی چیز نہیں ہے اس لیے کہ دو چیزوں کے علاوہ ثابت نہیں کیا جا سکتا تیسری چیز منزل من اللہ ہے اور تبلیغ کا حکم دیا گیا ہے معاون ضلع میں ربک کا لہذا ڈائی دو چیزوں کی تبلیغ کرے گا تیسری کوئی چیز نہیں ہے. قرآن اور حدیث کی یہی معاون ضلع ربک ہے لوگ کہتے ہیں ہمارے اقابر بولتے ہیں ہمارے پڑھے کہتے ہیں کہ تمہارے بڑوں کی دانتوں کی کیا حقیقت ہے تمہارے بڑوں کی باتیں تو آسمان سے نازل نہیں ہوئی تمہارے اقابر کی باتیں تو آسمان سے نازل نہیں ہوئی نہ صرف جناب محمد رسول اللہ تعالیٰ پر جناز ہے وہ قرآن اور ہے وہی جلی اور وہی خفی قرآن اور حدیث اور اسی کے بارے میں اللہ نے فرمایا اے رسول انہیں دونوں چیزوں کی تبلیغ کیجیے آپ بلی میں جلے لے تمہیں ربق آپ تبلیغ کیجئے جو آپ کی طرف سے آپ کے رب کی طرف سے اتری ہے ثابت ہوا کہ کسی تیسری چیز کی تبلیغ نہیں ہوگی اور جو کر رہا ہے وہ دعوت دین نہیں کر رہا ہے دعوت نہیں دے رہا پتہ چل گیا کہ دعوت ہمیں ایک دائری کو کیا پیش کرنا ہے قرآن اور حدیث وہ قرآن سے پانی اچھا ڈائریکٹ جھولا گنڈی لے کر کے امریکہ نکل جانا ترتیب کیا اللہ نے ترتیب کیا بتائی ہے ترتیب کون میں ہے یا ایو البی آمنو کو انفسکم پکم و الی تبلیغ پہلے اپنی ذات سے شروع بھائی ایمان والے بچاؤ اپنے آپ کو یہ پہلا مان ہے یا آمنو ائ انفسکم تبلیغ اپنی ذات سے شروع ہوگی تبلیغ کا پہلا محل خود انسان کی اپنی ذات ہے دوسرا مرحلہ وہ آپ اپنے گھر میں دعوت اسلام دیجئے. آپ کی پوری زندگی اسلامی ہو آپ کے گھر والوں کی پوری زندگی اسلامی ہو پہلا مرحلہ اپنی ذات دوسرا مرحلہ آپ کا گھر تو کر لیجئے. تیسرا مرحلہ وہ لکڑا دینا وہ اللہ ہے کہ آپ کے جو قریبی لوگ ہیں رشتے دار لوگ ہیں دوست لوگ ہیں محلے کے لوگ ہیں اپنی ذات گھر رشتے دار محلہ تین چیزیں آئیں گے چوتھا لترا قرآم منحلہ تاکہ آپ ڈرائے گاؤں والوں کو مکہ والوں کو یہ مکہ شہر ہو گیا پورا اپنی ذات اپنا گھر دو تقاریب رشتے دار محلے والے پھر پورا شہر اس کے بعد وومن ہاؤ پھر مکہ کے ارد گرد یعنی آپ کے داؤں کے ارد گرد جو دیکھے ہیں وہاں جائیے اور اس کے بعد وہ مار سال کا لقاف ختم جاتے بشیر برض اب جائیے آپ امریکہ اب جائیے آپ روس یہ ترتیب ہے اگر ترتیب ہے جائی تو یہ ترتیب قرآن ہے کے خلاف سمجھ رہی یا اذن لغيرام نو قوا انفسكم واهليكم وانذر عشيرتكم لقرابين جی چاہتا ہے ایک حدیث سنا دوں حدیث اس طرح ابھی تو حدیث نہیں پڑھی میں جی چاہتا ہے حدیث وا ابن اباطہ رضی اللہ تعالی عنہما قال لما نزلت هذه الايه وانذر عشيرتكم لقرابين فرح وقع منهم المخلطين خرج رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم حتى صعد الطاف حتى سفا سکال یا سبا هذا ارو منہادی قالوا محمد پچتمولی اپنی پلان یا بنی پلانی یا بری پلانی یا بنی عبد, عبد المستی فقال أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرجوا بسطح هذا الجبل أكنتم مصدقية أكنتم مصدقية قالوا ما جربنا عليك كذبا قالت فإني نذير لكم بين يد الهداب الشديد قال فقال أقول أتقبل لك أما جماعتين لها ثم قام فنزلت روح مسلم کی کتابان حضرت امام مسلم صحیح سے پاک ایسی ہی پوری کی پوری کتاب ایمان ملائے حضرت ابن تو رضی اللہ تعالیٰ نما فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ کے اوپر آئے اتری وان ورح رقل کربیم وراحت آپ کے جو مخلص اچھے ساتھی لوگ ہیں آپ کے جو قریبی خاندان والے ہیں آپ ان کو ڈرائیے تم ہونا تھا کہ آپ گھر سے نکل پڑے گھر سے نکل پڑے سبا سبا پہاڑی کے اوپر چڑھ گیا اور آپ نے فرمایا یا سبا ہا. یہ نارا جب ہوتا تھا تو لوگ سمجھتے تھے کوئی خطرہ پیش آ گیا ہے چلو دوڑو آواز کی طرف لوگ کہنے لگے من ہاضر ندی یہ کون آدمی رہا ہے کوئی خطرے کی گھنٹی ہے کیا من ہاضل ندی یا آدمی کون ہے جو صدا لگا رہا ہے آواز لگا رہا ہے خطرے کا گھنٹہ بجا رہا ہے کہا محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد چلو دیکھتے ہیں کیا سچ تماؤ ملے گی آپ نے فرمایا اے پنی فلا اے بنی فلا اے بنی فولا فلا،, فلا،, فلا قبیلے کے لوگ ہے فلا قبیلے کے لوگ اور اے تنوع نام اور اے تنو عبد المتلی ان لوگوں نے کہا کیا بات ہے محمد کچھ کہنا چاہتے ہوا ایک بات پہلے پوچھنا چاہتے اگر میں, میں تم سے یہ بولوں کہ اللہ گھوڑ سواروں کی, کی جماعت لے لے اس پہاڑ کی چوٹی سے تمہارے اوپر حملہ آور ہوا چاہتی ہے تو آپ تم سے دیتی ہے क्या तुम मेरी तस्वीर करोगे इसलिए कि तुम मेरे सामने खड़े हो मैं तुम्हें भी देख रहा हूँ पहाड़ के पीछे भी देख रहा हूँ अल्लाह पहाड़ी पर चढ़ने का मकसद देखा पब्लिक का अंदाज देखा इसका मतलब यह है कि तबलीज का एक खास तरीका होता है आदमी इस के लिए जा रहे सुनिए मोदी साहब जरा मसला बताइए मसला पूछ रहा है इस तिंजे फाइल तो हो जाने दी मसला पूछेगा महल होता है नबी करीम सल्लाह तो एक बात बतानी है आप पहाड़ के ऊपर खड़े हो गए आप ये कहना चाह रहे کی بھلا بتاؤ کہ اگر میں تمہیں کوئی خبر دوں تو تمہارو گے میں یہ بتوانا چاہ رہا ہوں کہ اگر اس پہاڑ کے پیچھے سے کوئی لشکر تمہارے اوپر حملہ آور ہو رہا ہے تو میں تم تم مستی ہوں میری بات کی تصدیق کرو گے تمام لوگوں نے کہا ما جربنا ربنا بن ہم نے زندگی میں آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا آپ اگر ہے تو شک بول رہے ہیں تو سچ بول رہے ہیں یہ جملہ بھی بتا رہا ہے کہ دائی کی زندگی کیسی بنی چاہیے جھوٹ سے پاک ہو ریا سے پاک ہو کے ڈائجیٹل میں اخلاق ہو جذبہ ہو لوگوں کے سامنے دین توحید پیش کرنے کا سوز ہو درد ہو آپ دیکھ رہے ہیں ایک آدمی حکم ملتے ہی پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا ہے سوز دیکھ رہے ہیں آزم حوصلہ دیکھ رہے ہیں آپ درد دیکھ رہے ہیں آپ آپ کو کیا ملنے والا تھا درد دیکھ رہے ہیں سوچ دیکھ رہے ہیں آپ اور تمسیل سے آپ سمجھا رہے ہیں اور بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تم ایک طرف دیکھ رہے ہو میں دونوں طرف دیکھ رہا ہوں میں پہاڑ کے پیچھے بھی دیکھ رہا ہوں اور اپنے سامنے بھی دیکھ رہا ہوں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ تم صرف دنیا سے دیکھ رہے میری نگم کے سامنے آخرت بھی ہے میں بھڑکتی ہوئی آج بھی دیکھ رہا ہوں اور میں خوبصورت جنت بھی دیکھ رہا ہوں ساری چیزیں دیکھ رہا ہوں اب جھوٹ بولتے کتنے لوگ بولتے آپ کی بات کی تصویر کیا کریں گے تب آپ نے فرمایا سینی نویر الکم بہن اباب شدید میں تمہیں عذاب شدید سے ڈرانے کے لیے آیا ہوں تمام لوگ تو خاموش ہیں لیکن یہ بدماش بھی کھڑا ہوا ایک تیرا ستیہ لگ جائے تب بند لگا تیرا ستیہ نال دو اسی لیے توں نے بلایا تھا یا سبا ہاتھ ہمارا لگا کر کے تو بعد لوگ اس طریقے کے بھی ہوتے ہیں کچھ نہیں آتا تو مقام بھاگ گیا آیتنا زل اتنے سوز اور اتنے درد سے پیش کی گئی دعوت کا مذاق اس نے اڑایا اللہ تبارک تعالیٰ کو بہت برا لگا آیتنا زلوئی تب بت ادا ت نے میرے نبی کو کہا ہے تب بن لگا تباہ ابھی ہوا تب آج میرے نبی کو سب جانتے ہیں अबू अबूलैब के बाप का नाम पूछो तो कोई नहीं जानता एक बच्चे से पूछो हमारे नदी का नाम क्या बताएगा माँ का नाम क्या बताएगा दादा का नाम बताएगा अबू लैब को तुम्हें जानता ही नहीं और इतनी बुरी मौत मराूम है, है ताउून जो होता है ये अरबों के यहाँ एक तो छूत छात की बीमारी में आदवा और पेरा और न जाने क्या क्या बीमारी इनके अंदर थी छूत छात को छूत बीमारी समझते थे कि अगर कोई करीब गया तो उसको भी लग जाएगा इसको ताउन की बीमारी हो गई थी اور تاؤن کی بیماری میں مرا تو کوئی قریب ہی نہیں جاتا تھا لڑکوں نے لمبا لمبا بانس لے کر کے پہلے ایک گڑا کھودا اور اس کے بعد بانس سے ڈھکیل کر کے اسی گڈھے میں گرا کر کے دور سے اس کے اوپر پتھروں کی بارش کی اس طرح اس کی خبر بنی ہے تب ما گا ابھی وما تب میں ازنان کا سب فیصلہ پیش کرنے والا دائی اس کے دل میں اخلاص ہو سوز ہو محبت ہو لوگوں کے کئی شقت رحمت ہو. ساری چیزیں دائی کے اندر ہونی چاہیے دعوت کہاں سے شروع کرے یہ مرحلہ ہے تو آئیں دکھانے لگے الٹی پلٹی ایک بھی ایسی کی سابت نہیں کچھ تعلیم والیم کرنے لگے تبلیغ اور دعوت شروع ہوگی توحید سے اس لیے کہ تمام انبیاء کرام کا طریقہ یہی تھا اربوں کے رام پڑی دیا تھا دنیا کا کون سے جو ان کے اندر نہیں تھا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی برائی پر تنقید کرنے سے پہلے اولن دعوت توحید رکھی اس لیے کہ تمام انبیاء کا طریقہ یہی تھا اور میں یہ کہوں تو بے جانا ہوگا تمام امدیا کرام کی دعوت کا نقطۂ آغاز بھی توحید تھا نقطۂ وطق بھی توحید تھا اور نقطۂ اختتام بھی توحید تھا خوش نصیب ہو وہ اللہ تبارے کو تعالیٰ یہ دولت دے دے یہ رتبے بلند ملا جس کو مل گیا ہر مدعی کے واسطے دار و رسم اللہ تمہارے کو تعالیٰ یہ دولت جس کو دے دے بڑا خوش نصیب ہے وہ بڑے بد نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کی دولت سے محروم رکھا ہے اور شر کی غلادتوں میں پڑے ہوئے ہیں دعوت توحید کہاں سے شروع ہوگی کہا? پہلے یہ کہا جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اگر آپ کو انداز دیکھنا ہے تو آپ حضرت لکمان نے جو اپنے بیٹے کے سامنے باتیں رکھی ہیں او باتیں اپنے سامنے آپ رکھ لیجئے ترتیب خود بخود معلوم ہو جاتی ہے. میں آئے پڑھ رہا ہوں گا <سلام> فَطَرِيقَ بِلَمَن أَنَا إِلَيْهِ وَتُمُّ إِلَيَّ مَرْجُوعٌ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّن خَرْدَلٍ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَلَا تَسْتَحْيِ خَطَّتَ لِنَاسٍ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لا يحب كل تقریبا پوری آئے تھے روکو کے پیش کی پورا رخو پیش کی حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے بولتے ہیں پہلی تعلیم بچے کو میرے بیٹے اے میرے بچے لا شیخ بلّہ اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا شرک اللہ ظلم و شرک سب سے بڑا ظلم آپ دیکھ رہے ہیں علماء دیکھ رہے ہیں جانتے ہیں کہ یہ کلام کا جو اسلوب ہے وہ غیبت کا ہے اور دوسری آگ جو شروع ہو رہی وہ وسوئی نلی انسان وہ انسان. کلام تکلم کی طرف پھر گیا غیبت سے کلام تکلم کی طرف پھر گیا انہوں نے کہا پھر ہم نے کہا کلام غیبت سے تکلم کی طرف پھرا فلسفہ یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے میرے بندے لقمان ت نے میرا حق اپنے بندے سے بیان کیا اب میں تیرا حق تیرے بیٹے سے بیان کرتا ہوں اے میرے گندے لقمان تو نے میرا حق جو سب سے بڑا حق ہے میرا تو نے اپنے بیٹے سے بیان کیا اب میں تیرا حق تیرے بیٹے سے بیان کرتا ہوں وسوئی نئی انسان دیوالی بئی اور ہم نے انسان کو وسیع کی کہ اپنے والدین کے ساتھ اس میں سلوک کرے یہ ایک کنام جو غیرت سے تکلم کی طرف پھرا ہے اس کا فلسفہ یہ ہے بڑی عجیب و غریب کتاب ہے پڑھتا ہوں تو حیران ہو جاتا ہوں یہ کتاب عجیب و غریب ہے بڑی عجیب دنیا کے اندر کتاب موجود نہیں ہے بڑی عجیب وغیرہ کتاب ہے اچھا یہ بھی فرمایا کہ میں سلوک تو کرنا ہے دونوں کے ساتھ لیکن کون زیادہ حقدار ہے جس نے زیادہ محنت کی ہے جس نے زیادہ تکلیف اٹھائی ہے اس سے یہ چلتا ہے کہ دعوت کی راہ میں جو جتنی تکلیف اٹھائے گا اللہ اس کو اتنا آدر دے گا اس میں بھی جیسے یہاں جس نے زیادہ تکلیف اٹھائی ہے دودھ ماپی لاتی ماں پی لاتا پیدائش کی تکلیف ہے ماں اٹھاتی وائف کو ڈانٹو تو کبھی بولتے ہیں ہنس کر کے کہ اللہ تعالیٰ ایک دفعہ مردوں کو پیدا کرنے کے لیے کہہ دے پھر ان کو معلوم ہو جاتا کہ عورت کیا چیز ہے عورت کیا چیز ہے اس کے اس نے سلوک کرنا ضروری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے مرض الموت ہی میں ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کے لیے کہلوا دیا ان کے ساتھ اس نے سلوک کرو اور سرا امام اللہ دیکھو نماز مت چھوڑنا اور دوسرے جو تمہارے تحت ہیں تمہارے غلام خاص طور سے تمہارے قریب جو سب سے بیویاں جو تمہارے تحت ہیں ان کا خاص خیال رکھنا بڑا اچھا دین اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے بہت پیارا دین ہے بہت پیارا دین بہت زندگی تو کون سا ایسا پہلو ہے کون سا ایسا شعبہ ہے जिस शोबे के बारे में हमारी रहनुमाई न की गई कहीं दश्ना भी छोड़ा जाता ज्यादा परेशानियां माँ उठाती है दूध वो पिलाती है परेशानी वो पैदाइश के बाद तकलीफा रहती है मौत और हयात की कश्मकश में रहती है मौत और हयात के दरमियान रहती हो और नौ महीना थक थक करके खत्म उठाती है حا ڈالا واہنی وہاں ڈالا واہن کہہ کر کے کہ اللہ تمہارے کو تاراً ان کی کمزوری کہ آدمی رحم کریں ان کے اوپر کہنے کی ضرورت ہے یہ الفاظ استعمال کر کے اللہ تمہارے تعالیٰ بتانا رہا ہے کہ تم کو تمہاری ماں نے اپنے پیٹوں کی چھپ کر اٹھایا وہ بہت ہی احترام کی مستحق. بہت ہی احترام دو سال کے اندر دودھ پہلے تو سکتے ہو لیکن دو سال کے بعد نہیں چاہیے دو سال کے اندر ہی چھوڑا دینا چاہیے دودھ بس اللہ میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے شکریہ ادا کرو اور حدیث سے پاک دیکھیے وہی پیاری حجیت ماں دودھ پلاتی بات نہیں پلاتا ماں نو مہینے اٹھاتی باپ نہیں اٹھاتی کیا پیدا کرنے کی تکلیف ماں اٹھاتی بات نہیں اٹھاتی تین مرتبے تین تین مدارج بڑھے ہوئے ہیں باپ کے مقابلے میں یہ میں نہیں کہہ رہا یہ روایت ہے حدیث ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ کو سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا مستحق کون اپنے شاید سمے امک تیری ماں پھر کون کا امک تیری ماں کا تیری ماں تین درجہ ہو گئے نا تمب من کا ایک درجہ تین محنتیں ایسی اس نے اٹھائی ہیں تین پریشانیاں ایسی اٹھائی ہیں کہ یہ پریشانیاں تو آپ نے نہیں اٹھائی جو جتنی پریشانی اٹھائے گا اس کو اتنا ہی اثر ملے گا وہ اتنا ہی زیادہ احترام کا مستحق ہے تو تمہاری ماں تمہارے بات کے مقابلے میں تین زیادہ تین گنا زیادہ احترام اور محبت اور اس نے سلوکی مستحقی وہ ولیل مشین میری ہی طرف لوٹ کراؤ گے کیا مطلب وہ ولیل کہہ کر کے قرآن حکیم کی آیت جہاں ختم ہوتی ہے نا پوری آیت کا پوری بات کا خلاصہ نہیں ہوتا ہے میری طرف آؤ میری طرف آؤ گے کیا میرا حق مارا ہوگا پوچھ لوں گا اپنے والد کا حق مارا ہوگا پوچھ لوں گا میں اپنی والدہ کا حق مارا ہوگا پوچھ لوں گا بھارت کر تو جانے ہی بیٹھتے تم سب کو تو میری طرف آنا ہے کیا بات ہے ڈرا دیا گیا وہی نہیں چلوتی بھاگ کر نہیں جا سکتے میری ہی آنا ہے اسلوب دیکھنے کلام کا کا کتنا ہے رتنگے دوسروں اس کے بعد ایک اور بات کہی جا رہی ہے آپ کا احترام ہے لیکن ایک بات اچھی طرح ذہن نشین کر لو دونوں اگر شلک پر مجبور کریں گے تو کبھی نہیں بات کرنا اگر یہ کہیں کہ شرک کرنے لگو تو اس میں ان کی اطاعت نہیں سجا چکے ہوں میرے حق کے بارے میں اگر وہ کوئی بات کہتے ہیں جس سے میرا حق مجرو ہوتا ہو تو اس میں ان کے اعتاط نہیں ہے کے نہیں ہاں دنیاوی چیز میں دین میں تو में ہے دنیاوی معاملے میں ان کے ساتھ وہاں اس طرح چیز کو بیلنس کر دیا گیا ہے قرآن کا ہر رخ ڈال لیے ہوئے اگر صف पर مجبور کر کے احتجاج نہیں ہاں وہ صاحب دنیا दुनिया وہ سبھی سبھی لمنانا بھائی لے تم بھائی لے مرجی ہوا تم تم کا ملو یہاں بھی کہہ دیا گیا کہ دیکھو, اب ماں باپ کی بات کس نے مانی ہے میرے حق کے بارے میں ان سے نہیں مجلوں گا یہاں بھی ڈرا دیا گیا دیکھو خبردار دونوں پہلو کو دھیان میں رکھنا میرا حق بھی نہ مجرو ہو اور تمہارے ماں باپ کا بھی حق نہ مجرو ہو ڈرا دیا گیا پھر آخر کیا دلائی گیم لے مرجیوں کو بہن اب جو ماں کو ملو اس کے بعد ایک عجیب آیت بیان کی جا رہی ہے پہلے عقائد کی درستگی سے بات شروع ہو رہی ہے یعنی دائی پہلے عقائد کی درستگی کی بات کرے گا یعنی توحید کی دعوت پیش کرے گا اب توحید آدمی قبول کیوں نہیں کرتا روڑا آڑے آ جاتا ہے جس کی وجہ سے آدمی توحید قبول نہیں کرتا اس کی ایک وجہ ہے صحیح سے الاح کا مطلب نہیں سمجھتا لا الہ الا اللہ میں الہ کا مطلب نہیں سمجھا سیکھتے مسلمان ہیں روز لا الہ اللہ پڑھتے رہتے محمد الرسلم پڑھتے رہتے زندگی بھر الہ کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا اللہ تبارک تعالیٰ نے اس شاہت میں بتایا ہے کہ الہ کا مطلب سمجھ لو اگر الہ کا مطلب سمجھ گئے تو تحقیق کے قبول کرنے سے انکار نہیں کرو گے ساری گمراہیاں اسی لفظ الہ کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہوئی ہیں اللہ فرما رہے دیکھ لو الاح کیسے بولتے ہیں مختصر بتا دو عشاہد میں کیا بیان کیا گیا ہے الہ وہ ہو سکتا ہے جس کے پاس علم کامل ہو اور الہ وہ ہو سکتا ہے جس کے پاس قدرت کامل ہو قدرت کامل ہو اور علم کامل ہو وہی اللہ ہو سکتا ہے اور اللہ کے علاوہ نہ تو کسی کے پاس علم کامل ہے اور نہ تو کسی کے پاس قدرت کامل ہے وہی رفت الگ مردوں کے پاس علم کامل نہیں ان کے پاس قدرت کامل نہیں کائرات کی کسی بھی ہستی کے پاس نہ تو علم کامل ہے اور نہ تو قدرت کامل ہے اللہ نے بتایا یہ بھول نہیں کیا ہے نصیحت کرتے ہوئے کہہ رہے جب انہا زمیر قصہ ہاں ان رہا ان تکنسال حبت رائی کے برابر کوئی چیز ہو کتنی چھوٹی ہوتی ہے آدمی دیکھ نہیں سکتا تھا کسی چٹان کے اندر ہو او پماواتی اوپل اور آسمان میں لڑوں کتنی باتیں کہی گئی چیز بہت چھوٹی ہو تب بھی مجھے علم ہے کہ کہاں ہے وہ ٹائم کے اندر کوئی چیز ہو تبھی مجھے معلوم ہے اندر کیا ہے یہ تو ہوا سامنے کی بات اور استعمال بہت دور کوئی چیز ہو تب بھی میں اس کو دیکھ لیتا ہوں اللہ زمین کی گہرائیوں میں ہو تب بھی میں دیکھ لیتا ہوں یہ علم کامل ہے یہ علم کامل ہے اس کا یا کہ اللہ کہیں بھی وہ میں اسے لے آؤں گا یہ قدرت کے کامل ہے اس کے یہ ہے قدرتِ کامل علم کامل دیکھیے کتنا گہرا علم باریک سے باریک چیز میری نگاہ وہ جل نہیں ہے اور میں جب چاہوں آدمی کو تم جلا دو اس کا ایک جہر کھیر ہے میری نگاہ میں اور جب چاہوں چلا سکتا ہوں میں. یہ میرا قدرت کامل کا آلم ہے میرے قدرت کاملا کا یہ ہے تو میں علمِ کامل رکھتا ہوں اور کامل رکھتا ہوں تو جو زار علمِ کامل رکھے اور قدرت کامل رکھے اسی کو کہا جا سکتا ہے اب یہ چیز کی کسی ہستی کے پاس نہیں ہے یہاں اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہو سکتا یہ مطلب ہے لا الہ الا اللہ کا, کا مطلب سمجھ لیجئے وہ ذات جو دونوں کامل رکھے اور جو ذات قدرت کامل رکھے یہ دونوں چیزیں جس کے پاس ہوں وہی معبود ہو سکتا ہے وہی الہ ہو سکتا ہے اور الہ کی تعریف یہ ہے جو علم کامل کے ساتھ سب قدرت کامل بھی رکھتا ہوں یہی بات یہاں بیان کر دی گئی اس لیے کہ یہی دونوں باتیں نہ سمجھنے کی وجہ سے انسان گمراہ ہوتا ہے کبھی تو نہیں سمجھ پاتا خبیر اللہ تبارک اور بھی اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا یہ پوری آپ کا خلاصہ ہے دو سفتوں میں سفت پر غور کیجئے تو روکتے خبر ان اللہ لطیف خبیر بارش سے بارش چیز کو دیکھ لیتا بولوں کیسے دیکھا اللہ نے پہلے یہ تھا وغیرہ جی جی نے کیا کہا تھا کہ ذرہ جو ہوتا ہے وہ ناقابل انفیشن ہوتا ہے ایسا جز ہوتا ہے جس کی تجزی نہیں ہو سکتی اور جز و لذی لائے آئٹم جو ہوتا ہے اور وہ دکھائی نہیں دیتا مائکروسکوپ سے دیکھتے اللہ تو تعالیٰ توہر المکبر بہت بڑے مائکروسکوپ ہی سے دیکھا جا سکتا ہے اس کو آئٹم دکھائی نہیں دیتا نگاہوں سے اور کہتے ہیں اتنا باریک ذرا وہ ان کا آخری ذرا تو اس کو ڈیوائڈ نہیں کر سکتے اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا تھا کیا سما بات ورد ولا اصغر من ذالک ولا اس کا مطلب آئٹم تقسیم ہو جائے گا نیوٹر تقسیم ہو جائے گا پروٹون نیوٹر اور الیکٹران کی طرف تقسیم ہو جوہر آئٹم اس کا مطلب اللہ تبارک کو معلوم ہے جو انسان دیکھ نہیں سکتا اللہ تبارک کو معلوم ہے کہ وہ چیز کیا ہے تقسیم ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی اتنا بھی ہے ان اللہ لطیف الخبیر اللہ تبارک بہت باریک بھی اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے ان اللہ قبیر اس کے بعد بس یہ اے میرے بچے نماز پڑھ نماز قائم کر وامر بل معروف اچھا زکات دینے کے بارے میں کیا نہیں کیوں نہیں کہا گیا جہاں بھی نماز پڑھنے کا حکم وہاں آتو زکات ضرور ہے یہاں ڈائریکٹ یہ کہا جائے یا بُلیات والا وامر بل معروف آتو زکات کہاں بچے کے اوپر زکات فرم نہیں ہوتی اس لیے زکات میں کہا گیا یا وامر بُنیات وامرچہ نصاب کہا تھا اس کا مطلب وہ بچہ نصاب نہیں تھا جو ہے زکات اس کے اوپر نہیں کی اس وجہ سے صرف نماز کا حکم دیا گیا یا بُنیات مصالحہ اے میرے بچے نماز قائم کر وامر بالمعروف دیکھو دیکھو اقمالات کے بعد وامر بالمعروف مارو کے کہا گیا تبلیغ کرو دعوت کا کام کرو سے میں اللہ سے جڑتا ہے اور تبلیغ سے انسانوں کے ساتھ جڑتا ہے اس طرح اس کا رب دونوں طرف رہتا ہے نبی دو پہلو رکھتا ہے ایک تو اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو. تعلق معلوم اور دوسری طرف اس کا تعلق انسانوں کے ساتھ ہوتا تعلق معلومات اور تعلق مانناس مان ڈائی یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہوتا ہے بہت بڑا مکان ہوتا ہے ڈائی کا معمولی مقام کا حامل ہوتا دائی. ایک طرف اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہوتا تعلق مال دوسری طرف تعلق مان اللہ. مان اللہ. یہ کامت کے ذریعے تعلق معاملہ اور بابر بالمعروف معروف اور ہان کر تبلیغ اور دعوت کے ذریعے اس کا تعلق انسانوں کے ساتھ وامر بالمعروف ونحان المنکر کا حکم دے برائی کرو تبلیغ کر بس علی ما صابق اور میرے بچے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے جب تو یہ کام کرنے نکلے گا تو بہت ساری پریشانیاں آئیں اس پر تبر کرنا ہے یہ بڑے عزم و حوصلے کا کام ہے یہ بہت بھاری لوگوں کا کام ہے یہ معمولی کام نہیں ہے عقائد کی درست کی دعوت برابر اس کے بعد متعلقہ بلاح عقیدہ بات کہی گئی عقیدے کے اصلاح کے تعلق سے عقائد کی درست گی اور اس کے بعد بات کہی گئی اسلح عقیدہ کے تعلق سے اس کے بعد اسلح عمل یہ ترتیب ہے آپ دیکھیں پہلے عقائد کی درست گی اس کے بعد عقائد کی تفصیل اس کے دلائی اور اس کے بعد عمل اور عمل میں سب سے اہم دماز یا بنائی یاسن اس اور اس کے بعد وامر بل معروفی بنوا نہیں بن یہ ہے بات یہاں سے کہی جا رہی ہے اخلاق کے تعلق سے یہ ترتیب ہے عقائد عمل اصلاح اخلاق اصلاح عقائد اصلاح عمل اصلاح اخلاق, اخلاق اخلاق اچھا ہے آیتیں میں پڑھتا ہوں عام طور پر وہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں لوگ اس پر غور نہیں کرتے دیکھیں اللہ فرماتا ہے یا اتقوا اللہ تبارک سے اس طرح ڈرو جیسا اس سے ڈرنے نے کہا اور نہ مرو مگر مسلمان ہوگا ٹھیک ہے نہ مرو مگر مسلمان ہوگا کس کے بس میں ہے اسلام پر مرنا آدمی چاہے تو مر سکتا ہے اسلام پر نہیں سوال ہی نہیں سوال ہی نہیں ہے آدمی کے بس میں ہے تم ایمان پر مرو گے یا اسلام پر مروں پھر آگے بتایا گیا ایک طریقہ ہے اسلام پر مرنے کی توفیق ملنے کا کیا تبصنہ جن تفر یہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہنا اسلام پر موت ہوگی تمہاری یہ <تصفح> مطلب <تصفح> اور اس کے بعد یہ برابر مضبوط پکڑے رہو گے تم اللہ کی رسی کو ادھر ادھر ہونے کا اندیشہ ہے شہان تو تمہارے پیچھے لگا ہی ہوا ہے شیتان تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے کبھی یہ رسی تم سے چھوڑا سکتا ہے کیوں شیتان نے جب اللہ نے اسے گمرہ کیا تو اللہ کے سامنے بہت بڑا دعوی کر ڈالا اس نے یہ آدمی ہار اللہ بھی گرم کا لی ہے یہ اس کو تو نے میرے اوپر ترجیح دی ہے اس کی وجہ سے مجھے گمراہ کیا ہے اب میں تیرے سراتے مستقبل بیٹھتا ہوں لاکو سراطل مستقیم تیرے سراطے مستقبل شیتان سے رات हुआ اس پکن پر بیٹھا ہوا ایسا بیٹھا ہوا کیا مطلب کھڑا کیوں نہیں ہوا دیکھو جیسے فوجی ہوتا ہے پوزیشن لے رہتا اپنے دشمنوں کو نگاہے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کو بتا ایسے ہی بیٹھا ہوا ہو پوزیشن لے رہے کہا کون سا دشمن میرا آ اس راستے کے اوپر پکڑو اس کو اور کہا کہ ایسے ہی بیٹھا نہیں رہوں گا میں چپچا تم مطلب بلا جد وقت کیا کہیں اللہ اکبر آپ سے کہا گیا کہ اسلام پر مر رہا ہے اور اس کا ایک علاج بتایا گیا کہ قرآن حدیث کو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو لیکن پکڑے ہوئے ہیں کبھی ڈھیلی کر سکتی ہے یہ کبھی چھوڑ بھی جا سکتی ہے یہ اس کے لیے کیا کرنا ہے تیسری آئٹ ول تک ملک مت تم یہ ضرور تم نے ایک جماعت ہونی چاہیے جو برابر کا ہو تو تصدیق کرتی رہے تب تم لوگ برابر مضبوط والا نے اور اس کے میں امر کے ساتھ اچھا ایک امر ہوتا ہے لام کے ساتھ ایک امر ہوتا ہے بغیر لام کے جیسے کہا جاتا ہے پال کر اور ایک ہوتا ہوتی بل مقابلی پال ضرور ہونا چاہیے پورا ایک گروپ ہونا چاہیے جو یہ کام کرے دعوت کا تاکہ کسی کے اندر ایسی کمزوری پیدا ہو گئی جس کمزوری کی وجہ سے وہ قرآن و حدیث کا دامن چھوڑنے والا ہو تو یہ گروہ اگر رہے گا تو یہ گروہ روکے گا کہ قرآن و حدیث سے اپنا دامن الگ مت کرو پکڑے رہو مضبوطی سے تو دعوت کی ہے بھی واضح ہوئی اور اس کی ضرورت اس کا لزوم واضح ہوا کہ اس کے بغیر اسلام پر صحیح طریقے سے مسلمان نہیں کل سکتے باقاعدہ ایک جماعت ہونی چاہیے اور لوگ اس میں حصہ نہ لے سکے تو باقاعدہ ان کا تعاون کریں ہر طریقے سے تعاون کریں مالی تعاون کریں اسی طریقے سے وقت, وقت کا تعاون دیں چاند کا تعاون دیں ہر طریقے کا دامے در میں سہن کا ساتھ دیں اس لیے کہ قرآن حکیم کا حکم ہے اور یہ تمہارے پارٹی کے لیے تو تمہارے پارٹی کے لیے کام کر رہے ہو بھل تک کامیابی اسی میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے نیکمل اور اچھی سمجھ کی تو قطع